بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الہدا تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمتہ علیہ حصہ چہارم ان میں سے تجھے کون سا عمل پسند ہے ففر اللہ یا ففر من اللہ جان لے کہ آدمی اپنے ظاہر کو اور اپنی زبان کو علم فضیلت سے آراستہ رکھتا ہے لیکن اپنے باطن کو تصدیق دل اور علم مشاہدہ سے بے خبر رکھتا ہے لیکن جسے علم باطن حاصل نہیں وہ مطلق حیوان ہے وہ شیطان کا قیدی اور مردہ دل ہے اگرچہ ظاہر میں اس کی زبان پر علم نسو و حدیث جاری رہتا ہے لیکن باطن میں وہ جاہل دیو ہوتا ہے اس کا نفس خبیص اور ابلیس کی طرح منافق ہوتا ہے یاد رکھ کے بعض لوگ اندر سے کافر یا یہودی یا منافق یا مشرک یا قاضب یا ظالم یا بد کردار یا مسلمان ہوتے ہیں جن لوگوں کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ انبیاء اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں اور وہ علم تصدیق علم تحقیق اور علم توفیق کے عالم ہوتے ہیں اور وہ تصورے اس میں اللہ ذات کی بدولت دیدار الہی سے مشرف ہوتے ہیں ان کا دل بیدار ہوتا ہے وہ صاحب مشاہدہ ہوتے ہیں اہل معرفت ہوتے ہیں اور مرتبہ حق الیقین پر فائز ہوتے ہیں حضور علیہ اللہ وسلام کا ارشاد مبارک ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا چار قسم کے تصور کرنے سے رب کو پہچانا جا سکتا ہے تصور موت تصور محبت کہ اس سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تصور معرفت کہ اس سے مراج اور دیدار پرور نصیب ہوتا ہے وہ تصور کے جس سے مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے جو مرشد پہلے ہی روز طالب اللہ کو علمِ دیدار کے ان تصورات کی تعلیم و تلقین نہیں دیتا وہ مرشد خام و نا تمام ہے اور ارشادِ مرشدی کے لائق نہیں ہے اے جانے عزیز مسائل فقہ کا علم اور مطالعۂ کتب کا علم صرف حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے جبکہ عالم باللہ ولی اللہ مرشد کامل توفیق الہی سے پوری تحقیق کے ساتھ قرب حضوری اور معرفت و دیدار کا شرف عطا کرتا ہے اس لیے اہل علم اور اہل معرفت حضوری ایک جیسے نہیں ہو سکتے یاد رہے کہ محبت الہی فرض ہے ترک دنیا سنت ہے ترک نفس مستحب ہے اور شیطان کی مخالفت واجب ہے یہی وہ علم ہے جس کے متعلق حضور صلاحت وسلام نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق فرمایا گیا ہے علم والوں کے درجات ہیں بس اہل دیدار کو کیمیائے سیم و ذر و سنگ پارس اور دونوں جہان کو اپنے قبضہ و تصرف میں لانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ تو نفس کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کس مرشد طالب کو خلوت میں بٹھا کر ریاضت چلا کرواتا ہے لیکن کامل مرشد تصور اس میں اللہ ذات کی حاضرات کے ذریعے طالب اللہ کے وجود کے ساتوں اندام کو سر سے پاؤں تک اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ اسے زندگی بھر مجاہدہ اور ریاضت کی حاجت نہیں رہتی اور وہ مشاہدہ حضوری اور دیدار میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ دونوں جہان کی خواہشات سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے مرشد کامل وہ ہے کہ جو ایک ہی توجہ سے قرب حضوری میں پہنچا دے جس مرشد میں یہ وصف نہیں وہ احمق و حماکت شار ہے اور معرفت دیدار سے بے خبر ہے اپنا نام بیچنے والے اہل نام مرشد بہت ہے اور زبانی دعوی کرنے والے نام کے طالب بھی بہت ہیں مگر یاد رہے کہ اہل تکلید مرشد طالب کو ظاہری امال ورد وظائف اور دعوت پڑھنے کی مشقت سے رجت میں مبتلا کر کے حیران و پریشان کرتا ہے اور اسے ذکر فکر اور حب سے دم میں مشغول کر کے خراب کرتا ہے لیکن مرشد کامل ایک ہی نظر سے طالب اللہ کو ناظر بنا دیتا ہے اور اپنی باطنی توجہ سے طالب اللہ کو بارگاہ حق میں حاضر کر کے مشاہدۂ دیدار سے مشرف کر دیتا ہے اگر تو عقل و ہوشیار ہے تو سن اگر تو عارف لائق دیدار ہے تو سن اگر تو طالب اہل دنیا مردار ہے تو سن اگر تو عالم فضیلت اثار ہے تو سن اور اگر تو جاہل بد کردار ہے تو سن جو کوئی امال سالے اختیار کرتا ہے اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور اگر برائی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے سو رحمت و سلامتی کی راہ یہ ہے کہ کفر و شرک کی بیماری و لانت و زحمت و زوال سے نجات حاصل کر لی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے کیونکہ یہ دنیا ہی ہے جو بندے کو معرفت وسالے الہی کی راہ سے ہٹا دیتی ہے جو طالب اللہ شروع ہی میں تمام دنیا کو جمع کر کے اپنے قبضہ و تصرف میں نہیں لے آتا اور اس کا دل تمام دنیا سے سیر نہیں ہو جاتا وہ احمق ہے کہ فکر و معرفت کی راہ میں قدم رکھتا ہے طالب کے لیے فرض اہم ہے کہ وہ سب سے پہلے تمام دنیا اور ملک سلمانی کو اپنے تصرف اپنے اختیار اور اپنے حکم میں لے آئے جب وہ ایسا کر لے تو اس پر فرض عین ہے کہ اب وہ اس تصرف و اختیار سے دست بردار ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اور تصور دیدار میں محو ہو کر مرتبہ دیدار تک پہنچے یہ راہ نہ تو کیلو کال کی راہ ہے اور نہ ہی گفت و شنید اور مطالعۂ علم کیلو کال کی راہ ہے بلکہ مشاہدہ این جمال کی راہ ہے الغرس فقر کسے کہتے ہیں اور مراتب فکر کو تو نے سمجھا ہی کب ہے کہ تو فخر کا دعوی کر بیٹھا ہے ارے احمق مراتب فکر کو تون نے دیکھا ہی کب ہے تو, تو ابھی تک اندھا ہے ابھی تک تو فکر کی بو بھی تیرے دماغ تک نہیں پہنچی فقر تو رستگاری و اور کم آزاری کی راہ ہے اسے بازاری لو کیا جانے کہ بازاری لوگوں کا نفس ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا اور اگر کرے بھی تو ٹھہرتا نہیں مرتبہ فکر کی تو ابتدا ہی این با بعین مشاہدہ ہے غوث و کتب درویش عارف واصل ولی اللہ عالم باللہ کی کیا علامات ہیں دراصل مراتب دو ہیں ایک مرتبے والے انسان ہوتے ہیں اور دوسرے مرتبے والے صورت کے انسان لیکن سیرت کے حیوان ہوتے ہیں جو ہمیشہ بے جمیت و پریشان رہتے ہیں سو انسان نما حیوان اور اشرف انسان کی پہچان کیا ہے انسان وہ ہے جو ہمیشہ دیدار الہی سے مشرف رہے انسان کو دنیا مردار کی طلب سے خطرات لاحق ہوتے ہیں اور مشاہدہ دیدار سے جمیت حاصل ہوتی ہے اور دنیا مردار سے بے جمیتی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس راہ کی اصل کا تعلق اللہ تعالی کے وصل اور اس کے قرب سے ہے اور یہ راہ غنایت کی نظر و نگاہ سے حاصل ہوتی ہے اور غنایت دیدار بخش کو کہتے ہیں بیت جو مرشد خود صاحب دیدار ہوگا وہی تجھے دیدار کرا سکتا ہے کیونکہ بارگاہ خدا سے اسے ہی دیدار کرانے کی توفیق حاصل ہوتی ہے غنایت پانچ قسم کی ہوتی ہے اس شخص کو غنی متلق کہتے ہیں جسے پانچ قسم کی غنایت اور پانچ قسم کے خزانوں پر تصرف حاصل ہو اور وہ انہیں اپنے زیر عمل رکھتا ہو اور ان سے ہر قسم کی نعمت و دولت حاصل کرتا رہتا ہو ایسے شخص کو دونوں جہان کی زندگی حاصل ہوتی ہے وہ کبھی مرتا نہیں کہ اس نے خود کو خدا کے سپرد کر رکھا ہوتا ہے فرے الہی ہے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ بے شک وہ اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے جمعیت و ہدایت سے لبریز پانچ گنجے غنایت یہ ہیں پہلا مرتبہ غنایت یہ ہے کہ صاحب تصور جب خاک پر نظر کرے تو اس کی نظر سے خاک سیم و زر بن جائے کیونکہ صاحب نظر کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہوتے ہیں غنایت کا یہ مرتبہ توفیق ہدایت سے حاصل ہوتا ہے غنایت کا دوسرا مرتبہ دعوتِ کبور میں ایسا عامل کامل ہونا ہے کہ صاحب تصور جب چاہے تصور اسم اللہ ذات کی حاضرات سے کل مخلوقات کو حاضر کر کے جو چاہے ان سے حاصل کر لے غنایت کا یہ مرتبہ تحقیقِ ہدایت سے حاصل ہوتا ہے غنایت کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ صاحب تصور اپنی آنکھوں کو تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے اتنا روشن کر لے کہ پہاڑ سے سنگے پارس دیکھ کر اٹھا لائے اور جتنا چاہے اس سے مفاد حاصل کرے اور اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ رہے غنایت کا یہ مرتبہ تصدیقِ ہدایت سے حاصل ہوتا ہے غنایت کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ صاحب تصور ان میں کی قوت سے ان میں کیمیائے اکثیر کو اپنے تصرف میں لے آئے عنایت کا یہ مرتبہ خالص تصدیق ہدایت سے حاصل ہوتا ہے عنایت کا پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ صاحب تصور کی چشم بصیرت کھل جائے اور زیر زمین اللہ تعالیٰ کے جتنے غیبی خزانے موجود ہیں اسے نظر آنے لگیں اور کوئی چیز اس سے مقفی نہ رہے عنایت کا یہ مرتبہ بھی تصدیق ہدایت سے نصیب ہوتا ہے جو مرشد طالبِ اللہ کو یہ پانچ خزانے پہلے ہی روز عطا نہیں کر سکتا وہ احمق ہے کہ مرشد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفات احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہوتا ہے اور پہلے ہی دن اسے معرفت حق تعالی نصیب ہو جاتی ہے طالب عیسیٰ علیہ السلام عیسی صفت ہوتا ہے کہ اہل معرفت ہونے کی بدولت مردے کو زندہ کر سکتا ہے کنب عز اللہ آواز راز ہے لیکن غرق فنافی اللہ فقیر ایسے ذکر فکر سے بے نیاز رہتا ہے راہ فقر راہ معرفت راہ دیدار راہ ولایت راہ ہدایت اور راہ جمعیت یہ تمام راہیں مرتبہ غنایت سے کھلتی ہیں اگر غنایت تو سہری کا یہ مرتبہ حاصل کیے بغیر راہ فقر اختیار کی جائے تو ایسا فقر فقر مقب منہ کے بل گرانے والا فقر ثابت ہوتا ہے ایسے فقر کا حامل فقیر روح سیاہ ہوتا ہے اور گر سنگی کی حالت میں ہمیشہ مفلسی و ناداری کا گلہ کرتا رہتا ہے اور جو فقر کا گلہ کرتا ہے وہ دراصل خدا کا گلہ کرتا ہے جو شخص خدا کا گلہ کرتا ہے اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار ہیں اور وہ شخص مردود مرتد ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام کا فرمان ہے ایسا فقر دونوں جہان کی روح سیاہی ہے مما علینا الابلاغ المبین